اور اسلام کا نظریہ یہ ہے نات <رَوشُحُود> بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ دس رہا ہے کام غفور <تصفيق> غفر يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفر كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا بالآخرة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 قرۃ البقرا کی آیت نمبر دو سو سے کر رہے ہیں اللہ فرماتے ان بل لدینہ آمن بل لدینہ حاجر فی سبیل اللہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں ان لوگوں کو اللہ کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے جن کے اندر یہ تین صفات پائی جائیں وہ ایمان لائیں وہ ہجرت کریں وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں اسلام کے ابتدائی زمانے میں جب مسلمانوں کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا تھا تب تو ہجرت کرنا یہ فرض تھا اور جو شخص قدرت کے باوجود ہجرت نہیں کرتا تھا اس کے ایمان کا اعتبار نہیں کیا جاتا تھا اور ہجرت کیوں کرتے تھے مسلمان اس لیے کہ مکت المکرمہ میں ان کا ایمان خطرے میں تھا اور اللہ نے مدینہ منورہ کی صورت میں ایک اسلامی ریاست ایک اسلامی مملکت قائم فرما دی تھی جہاں وہ آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کر سکتے تھے چنانچہ اگر اب بھی دنیا میں کہیں کسی ملک میں ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ وہاں کے رہنے والے مسلمانوں کو اپنا ایمان اور دین خطرے میں دکھائی دے اور اس ملک اور اس شہر کو چھوڑے بغیر وہ اپنے دین کی حفاظت نہ کر سکتے ہوں اور انہیں اس ملک سے بہتر کوئی ملک دکھائی دے زمین کا کوئی ٹکڑا نظر آئے جہاں پر وہ آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کر سکیں تو آج بھی مسلمانوں پر ہجرت کرنا لازم ہوگا لیکن ایک ہجرت ایسی ہے جو ہر وقت کی جا سکتی ہے اصل میں ہجرت کا معنی ہے چھوڑنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہاجر منہاجرمان اللہ انہوں حقیقی مہاجر وہ ہے جو ان گناہوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے حقیقی مہاجر وہ ہے تو یہ ایسی ہجرت ہے جو ہر وقت کرنا ضروری ہے اور اگر کوئی شخص ملک چھوڑتا ہے شہر چھوڑتا ہے وطن چھوڑتا ہے لیکن گناہ نہیں چھوڑتا تو اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں یہ مہاجر نہیں ہے اس کی ہجرت کا اعتبار نہیں صحیح بخاری کی جو پہلی حدیث ہے ان الاعمال بالنیات بنیات و ان نمال امر مانوا ف من کانت ہجرت ہو الا اللہ برسول ہی ہجرت ہو الا ہی و کانت ہجرت ہونیا فرمایا کہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے تو اس کی ہجرت کا تو اعتبار ہے لیکن جو ہجرت کرتا ہے دنیا کے لیے یا جو ہجرت کرتا ہے کسی عورت کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تو پھر اس کی ہجرت اسی مقصد کے لیے ہے اللہ کے ہاں اس کی ہجرت کا کوئی اعتبار نہیں آج بھی دنیا کی خاطر ملک چھوڑنے والے وطن چھوڑنے والے علاقے چھوڑنے والے بے شمار ہیں ہزاروں نہیں لاکھوں ہیں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی ہندو پارسی انگریز روسی امریکی چینی عیسائی یہودی کروڑوں مل جائیں گے جو دنیا کے لیے دنیاوی مقاصد کے لیے اپنا ملک چھوڑتے ہیں اپنے شہر چھوڑتے ہیں لیکن اللہ کی رحمت تو اس مومن کو حاصل ہوتی ہے جو وطن اور ملک کو چھوڑتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اسی طریقے سے آپ بار بار سنتے آ رہے دنیا کی جنگیں یا اور ہیں اسلام کا جہاد اور ہے اسلامی جہاد نہ زمین کے لیے ہوتا ہے نہ زن کے لیے نہ کے لیے نہ پٹرول کے چشموں پر قابض ہونے کے لیے نہ اپنی طاقت کے اظہار کے لیے نہ انسانوں کو دبانے کے لیے نہ اپنی مملکت کا دائرہ وسیع کرنے کے لیے بلکہ اسلامی جہاد ہوتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے صرف اللہ کے کلمہ اللہ کے حکم اللہ کی بات کی سر بلندی کے لیے جو ہوتا ہے اسے جہاد کہا جاتا ہے کہ اللہ کا کلمہ انسانوں کے کلمے سے اونچا ہو جائے یہ لوگ جو جہاد کی مخالفت کرتے ہیں ان سے پوچھئے ان میں سے جو مذہب کو مانتے ہیں وہی کو مانتے ہیں نبوت و رسالت کے سلسلے کو مانتے ہیں آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں ان سے پوچھئے کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ کا کلمہ سارے انسانوں کے کلمے سے اونچا ہو جائے کیا یہودیوں کو نہیں یہ چاہنا چاہیے کیا عیسائیوں کو یہ سوچ نہیں رکھنی چاہیے اسی لیے تو اللہ نے حکم دیا اپنے نبی کو آپ ان سے کہیے کل یا اہلل کتاب فرما دیجئے اے اہل کتاب تعالو ہم سب ایک پر متفق ہو جائیں جسے تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں ایک بات پر اتفاق کرنے اور وہ کیا اللہ نہ ابود اللہ یہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں بلا نشر کبھی شعیع آ ذات کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں بلا يتخذ بازن من دون اللہ اور ہم اللہ کو چھوڑ کر انسانوں کو رب نہ بنائیں اور اس پر متفق ہو جائیں اس لیے کہ یہ بات تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے کہ اللہ ایک میں آپ کو بتا چکا ہوں یہودی بھی توحید کے قائد عیسائی باوجود کے شرک میں مبتلا ہیں لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ ہیں ہم موہد وہ کہ وہ بھی توحید کے قائل تو فرمایا کہ آؤ ہم اس پر متفق ہو جائیں اور یہ کہ اللہ کے سوا کسی کو رب نہ بنائیں انسانوں کو رب نہ بنائیں صحابہ کرام جب بعض شہروں میں گئے کفار نے ان سے پوچھا تم کس لیے آئے ہو مقصد کیا ہے تمہارے جہاد کا صحابہ کرام نے کیا فرمایا دو ٹوک انداز میں جہاد کا مقصد بیان فرمایا اپنے آنے کا مقصد بیان کیا فرمایا کہ ہم آئے اس لیے تاکہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات دے کر اللہ کی غلامی میں لے آئیں بس یہ ہمارا مقصد انسان انسان کی غلامی چھوڑ دے اور صرف اللہ کی غلامی آپ سوچیے اگر پوری دنیا میں انسان انسان کی غلامی چھوڑ دے چاہے وہ انسان امریکہ کا صدر ہو برطانیہ کا صدر ہو روس کا صدر ہو یا کسی اسلامی ملک کا صدر ہو انسانوں کی غلامی اگر چھوڑ دی جائے اور غلامی صرف اللہ کی شروع ہو جائے پورے عالم میں تو کیا دنیا میں امن اور سکون قائم نہیں ہو جائے گا آج دنیا میں فساد کیوں ہے بہت سے لوگ جن کو اللہ نے طاقت دے دی دولت دے دی ان کے دماغ میں یہ خناس آ گیا کہ ہم انسانوں سے اپنی بندگی کروائیں اپنی بندگی انسانوں کو اپنی غلامی میں لے آئیں الفاظ بدل گئے ہیں مگر نہ یہ انسانوں کو غلام ہی بنانا چاہتے ہیں الفاظ اور استعمال کرتے ہیں اپنی بندگی ہی کروانا چاہتے ہیں اور کوئی مقصد نہیں لیکن جہاد کا مقصد کیا اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے پوری دنیا میں وہ مجاہد نہیں ہے جو دولت کے لیے جو روپے پیسے کے لیے جو زمین کے لیے یا ذاتی اغراض اور ذاتی مفادات کے لیے جنگ کرتے ہیں اس کے جہاد کا اعتبار نہیں اس لیے قرآن کریم میں جہاں اللہ نے جہاد کا ذکر کیا تو فی سبیل اللہ کی قید لگائی ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اللہ کا يرجون رحمت اللہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اللہ اکبر یہ اللہ کا کلام ہے یہ نہیں فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کا یقین رکھتے ہیں فرمایا کہ امید رکھتے ہیں ایمان بھی لائے ہجرت بھی کی اور جہاد اسلامی جہاد کیا جہاد فی سبیل اللہ کیا جان لڑائی زخم سہے سر کٹوا دیا لیکن اللہ پھر بھی کہتے علاقون رحمت اللہ ان لوگوں کو اللہ کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے امید فرمایا یقین کیوں نہیں فرمایا ایک وجہ تو یہ کہ بے شک یہ مومن ہے اس نے ہجرت کی ہے اس نے جہاد کیا لیکن خاتمہ کا پتہ نہیں ہے خدا نہ تک کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی بھر تو نیک عمل کرتا رہا لیکن خاتمہ شر پر ہو گیا خاتمہ کفر پر ہو گیا صاحبہ نام رضوانعین کہتے ہیں ہم نے اپنے لشکر میں ایک شخص کو دیکھا بڑا بہادر نڈر دشمن کی صفوں میں گس جانے والا جان کی پرواہ نہ کرنے والا عجیب انداز سے لڑ رہا تھا لیکن نبی اکرم صلی اللہ نے فرمایا کہ یہ دو ہے ہمیں بڑا تعجب ہوا یہ دوزخی ہے ایسا مجاہد ایسا بہادر ایسا نڈر انسان یہ دوزخی ہے کہتے ہم نے دیکھا وہ زخمی ہو گیا زخم کی تکلیف برداشت نہ کر سکا تو اس نے اپنے پیٹ میں تلوار چبھو کر خود کشی کر خاتمہ صحیح نہ ہو سکا خود خوشی کی موت حرام ہے تو اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو اللہ کی رحمت امید، رحمت کی امید رکھنی چاہیے کوئی کیسا بھی عمل کرنے والا کیوں نہ ہو مہاجر کیوں نہ ہو مجاہد کیوں نہ ہو سخی کیوں نہ ہو عابد کیوں نہ ہو زاہد کیوں نہ ہو حاجی کیوں نہ ہو عالم کیوں نہ ہو مبلغ کیوں نہ ہو ہر ایک کو بس امید ہی رکھنی چاہیے امید ہی اور دوسری وجہ علماء نے یہ بیان کی کہ اللہ یہ جو کہتے ہیں یہ اس لیے تاکہ کوئی گمانڈ میں مبتلا نہ ہو جائے کوئی گمانڈ میں مبتلا نہ ہو جائے کئی جگہ یوں فرمایا لعلکم تفلحون امید ہے تم فلاں پا جاؤ گے امید ہے امید ہے تمہیں جنت میں جگہ مل جائے گی امید ہے یہ شاہانہ انداز ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ الملک ہے ملک الملوک ہے بادشاہوں کا بادشاہ شاہانہ انداز یہی ہوتا ہے ہاں تمہیں امید رکھنی چاہیے ہم بندہ پروری کریں گے ہم تمہارے اوپر شفقت کریں گے ہم تمہارا خیال کریں گے ہاں تمہیں بھی کچھ جگہ دے دی جائے گی ہاں تمہیں بھی نواز دیا جائے گا تیسری فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں واللہ غفور الرحیم اور اللہ بڑا بخشنے والا انتہائی رحم کرنے والا ہے یہ آیات کے اختتام پر جو اللہ کی صفات آتی ہیں ان کا آیت کے مضمون کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے گویا کہ کہا جا رہا ہے ایک طرف تو یہ کہا گیا تمہیں امید رکھنی چاہیے اللہ کی رحمت کی دوسری طرف غفور الرحیم اپنی یہ دو صفات ذکر فرما کے یہ بتایا گیا ہو سکتا ہے ہجرت میں کچھ کتا ہی ہو گئی ہو, ہو سکتا ہے جہاد کے عمل میں کچھ لگزش ہو گئی ہو کچھ نیت میں کمزوری آ گئی ہو کچھ عمل میں کمزوری آ گئی ہو لیکن اگر تم نے واقعی ہجرت کی ہے اور جہاد کیا واللہ غفور الرحیم تو ہم بخشنے والے ہیں مہربان ہیں تمہاری چھوٹی موٹی کتاہیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ہم معاف کر دیں گے تمہارے عمل کو قبول کر لیں گے یس الونکا علیم ریبلس یہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں اور جبے کے بارے میں الفرما دیجیے فیما اسمن کبیر ان دونوں میں بڑا گنا ہے وہ منافی الناس اور لوگوں کے کچھ فائدے بھی ہیں وہ اسمہما اکبر نسر اہما اور ان دونوں کا گناہ ان دونوں کے نفے اور فائدے سے زیادہ بڑا ہے دیکھیے قرآن کا جو تربیت کا نظام ہے اس میں اس اصول کو ملحوظ رکھا گیا کہ اگر امر اور نہیں کا تعلق عقائد سے ہو تو پھر پہلی فرصت میں اٹل فیصلہ سنا دیا جاتا ہے اس میں تدریج تسہیل نرمی آئستگی کا پہلو اختیار نہیں کیا جاتا اٹل فیصلہ وہ راضی ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے کسی کی پشانی پر بل پڑتے ہیں کسی کے عقائد پر چوٹ لگتی ہے کسی کا دل دکھتا ہے دختر ہے لیکن جہاں تک عقائد کا تعلق ہے وہاں تو دو ٹوک انداز میں بات کر دی جاتی ہے یہاں تک کہ اگر مخالفین کی طرف سے پیشکش ہو کچھ لو اور کچھ دو کی مصالحت کی صورت اختیار کر لو مداہنت کر لو تو وہاں کیسے جواب دیا جاتا ہے اللہ اکبر انداز دیکھیں کیا انداز فرمایا کل یا اے یہ انداز قرآن کا عمومی انداز یہ نہیں ہے ایک کافرو لیکن یہاں پر فرمایا جب ان کی طرف سے پیشکش ہوئی مصالحت کی کبھی آپ ہمارے مابوں کی عبادت کر لیا کریں کبھی ہم کر لیا کریں گے کچھ باتیں آپ ہماری مال لیں کچھ باتیں ہم آپ کی مان لیتے ہیں تو یہاں پر فرمایا کل یافرو لا بدو ما تبدون میں عبادت نہیں کر سکتا جن کی تم عبادت کرتے ہو بلا ان تم آبد نہ اور نہ تم عبادت کرتے ہو ان کی اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں لیے تمہارا دین, میرے لیے میرا دین. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت کروں جہاں تک عقائد کا تعلق تھا وہاں تو بات کر دی گئی دو ٹوک حالانکہ مکہ والے توحید کی بات سننے کے لیے امادہ نہیں تھے ان کے ذہن امادہ نہیں تھے تو ایسا نہیں کیا گیا کہ نرمی کا پہلو اور تدریج کا پہلو کہ پہلے ان کے بتوں کے بارے میں کچھ نرم رویہ اختیار کیا رہے اور آخر میں سخت نہیں ابتدا ہی میں کہہ دیا گیا نہیں لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اکٹھا کیا حضور جانتے تھے کہ سب سے زیادہ ان کو تکلیف لا الہ الا اللہ سے ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود ایسا نہیں کیا گیا کہ ان کے جذبات کا لحاظ کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ کے کہنے میں ہچکچاہٹ کی گئی ہو ایسا نہیں کیا گیا اللہ اکبر بلکہ وہ مظلوم غلام وہ مظلوم غلام سیدنا بلال حبشی ربی اللہ تعالہ جب مشرق ظلم و فتن ڈھاتے تھے کہ مت کہو صرف ایک ہے مت کہو صرف ایک ہے لیکن وہ کہتے تھے احد احد صرف ایک ہے اور بعض کتابوں میں لکھتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ مشرقوں کو احد احد سے زیادہ کسی کلمے کے کہنے سے تکلیف ہوتی ہے تو میں وہ کلمہ کہتا میں ظلم سہتا مگر وہ کلمہ کہتا تو جہاں تک عقائد کی بات ہے یہاں مداحنت نہیں ہے یہاں نرمی نہیں ہے یہاں مصالحت نہیں ہے لیکن جہاں تک رسموں کا تعلق ہے آداب کا تعلق ہے جن پر عمل ہوتا آ رہا تھا تو ان میں قرآن نے تدریج کی صورت اختیار کی ہے تدریج آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ ذہن بنائے گئے مثال کے طور پر شراب یہ اربوں کی گٹی میں پڑی ہوئی تھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو صرف ارب ہی نہیں ہندی بھی مصری بھی یونانی بھی رومی بھی شراب نوشی میں مست تھے اور گویا کے نشے کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کر سکتے تھے ہاں ایسے ہی جیسے آج آج آج بھی شراب نوشی نشہ دنیا میں عام ہو چکا ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے جاہلیت قدیمہ دوبارہ واپس آ رہی ہے وہی جاہلیت قدیمہ دوبارہ واپس آ رہی ہے اور جاہلیت کا مقابلہ کرنے کے لیے نبی تو نہیں آئے گا جاہلیت کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ قرآن ہے قرآن کل بھی قرآن نے جاہلیت کا مقابلہ کیا تھا آج بھی قرآن ہی جاہلیت کا مقابلہ کر سکتا ہے تو شراب نوشی پوری دنیا میں ہو رہی تھی اور اربوں کی گٹھی میں پڑی ہوئی گٹی کا مطلب جانتے آپ بچہ پیدا ہوتا تھا تو اسے گٹّی میں شراب کے چند قطرے دیے جاتے تھے اور فیاضی کی علامت ثقافت کی علامت ہر دسترخوان کی زینت مہمان نوازی نہیں ہو سکتی تھی جام و کے بغیر شراب کے دور کے بغیر تو سب سے پہلی آپ جو شراب کے بارے میں نازل ہوئی وہ سورہ نہل کی آت تھی جس میں فرمایا ومن سمرا بن نکیل بلآب تمن ہُو ساکارم بریس کن ہسانہ تم کھجوروں اور انگوروں سے اچھا رزق بھی بناتے ہو اور نشہ بھی بناتے ہو سب تخذ امین ان سے نشے کی چیزیں بھی بناتے ہو ورث کن ہسانا اور اچھا رزق بھی بناتے ہو تو جو عقلمند تھے وہ سمجھ گئے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم کھجوروں اور انگوروں سے نشہ بناتے ہو اور اچھا رزق بناتے ہو تو اس کا مطلب یہ کہ یہ نشہ اچھا رزق نہیں ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے یہ پاک چیز نہیں ہے اللہ کہہ رہا ہے سمجھ گئے انہیں تو اسی وقت شراب سے توبہ کر لی ایسے بھی تھے جنہوں نے زمانے جاہلیت میں بھی شراب نہیں چکی اللہ اکبر فطرت کے نیک تھے ایسے بھی ہوتے ہیں فطرت کے نیک یہ جو فطرت کے نیک ہے نا انہی کے بارے میں کہا گیا سورہ نور میں جو آتا ہے نورن اللہ نور نور پر نور میں نے آج بحادرآباد میں اعلان کیا کہ ان شاء اللہ عزیز آئندہ بارہ مارچ کو وہاں جو اتوار کے دن درس ہوگا دن کے ساڑھے گیارہ بجے تو وہاں سوریہ نور کی ان آیات کے حوالے سے گفتگو ہوگی تو یہ جو کہا گیا نور اللہ نور نور پر نور ہے تو علمان لکھا کہ اس کا مطلب یہ کہ ان کی فطرت تو پہلے سے نورانی تھی فطرت پہلے سے اچھی تھی اور پھر جب قرآن کا نور فطرت کے نور کے ساتھ جڑا تو دو نور جمع ہو گئے نور اللہ نور زمین بھی اچھی بیج بھی اچھا پانی بھی اچھا کھاد بھی اچھی تو پھر کیسی فصل اگے گی تو بعض تو فطرت کے نیک تھے انہوں نے زمانۂ جاہلیت میں بھی شراب نہیں پی زنا نہیں کیا آپ کو یاد ہوگا ہے تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا جب محاصرہ ہوا تھا چالیس دن محاصرہ رہا بالیوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا ارے مجھے کیوں قتل کرتے ہو قتل یا کیا جاتا ہے مرتد کا میں اب بھی مسلمان ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا قتل کیا جاتا ہے شادی شدہ زانی کو میں نے اسلام میں تو کیا زمانے جاہلیت میں بھی کبھی ذنا نہیں کیا یا قتل کیا جاتا ہے کساس میں میں نے کبھی کسی انسان کا نہق قتل نہیں کیا یہ وہ لوگ تھے حضرت ابوبکر، بکر حضرت عثمان حضرت علی اور بہت سے صحابہ جنہوں نے زمانۂ جاہلیت میں بھی شراب نہیں پی شراب سے بچتے رہے تو ایسے بھی تھے زمانہ جاہلیت سے بچے اور ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد شراب نوشی سے توبہ کر لی یہ پہلی آیت تھی دوسری آیت یہ صورت البقرہ کی آیت نمبر دو سو انیس جس میں فرمایا گیا کہ شراب اور جوے کے بارے میں پوچھتے ہیں ان کو بتا دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گنا بھی ہے اور لوگوں کے فائدے بھی ہیں ابھی بات ہوگی کیا فائدے ہیں تیسری ایس سورہ نیسا والی تھی جس میں فرمایا من تقرب سکارو ایمان والو تم نماز کے قریب نہ جاؤ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 اسلام کا نظریہ یہ ہے اِنَّا ہم کو بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ دس رہا ہے کام